بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم اس <يحزنُون> سبحان سبحان مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں اور نصارہ یہود و نصارہ دونوں کو ایک زوم چڑھا ہوا تھا ہم تو بزرگوں کی اولاد ہیں تو ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی وہ کہتے ہیں ہم جہنم جائیں گے نہیں اور یہ کہتے ہیں نحن وبنا اللہ با ہم رب کے بیٹے ہیں اور کے لاڈلے اور پیارے ہیں ہم نے جہنم جانا ہی نہیں اگر گئے بھی صحیح تو صرف تیس چالیس دنوں کے لیے چلانا نکالنے جائیں گے وہاں واپس آ جائیں گے وہاں سے ہمیں کون پکڑے گا یا ہم جہنم میں پڑ رہے ہیں ہمیشہ کے لیے تو یہ ان کی صاحبزادگی کا جو زوم تھا نا انہیں وہ نکالنے کے لیے رب تبارک و تالنے یا مبارک نازل فرمائی آج بھی بہت سارے نعوذ باللہ پیروں کے لڑکے جو ہے نا پیروں کے بیٹے ان کو یہی زوم ہے وہ کہتے ہیں کہ شریعت جو ہے نا ہم شریعت سے بھی اوپر ہیں نعوذ باللہ منظال ہے وہ شریف حکم کو بھی کچھ نہیں سمجھتے ایک بندے کے ساتھ ایسے بات ہو مجھے کہتے جی آپ سید ہیں یا امتی ہیں میں نے کہا سید امتی نہیں ہوتا رسول اللہ کا نبی تو میں نے کہا آ کل ہے سامنے آپ نبی تھوڑے ہیں آپ یہ اپنے آپ کو امتی ہی نہیں مان رہے تو مطلب کیا ہے بھائی وہ کہتے نہیں جی ہم تو پھر سید ہوئے نا امتی تو آپ ہوئے پھر میں نے کہا حد نہیں کر دی آپ نے بھی میں کہاں بیٹھ کے آپ یہ سوچتے رہتے ہیں جناب اپنے آپ کو جناب امت سے خارج کیے پھرتے ہیں یہ لوگ اپنے آپ کو نعوذ باللہ خود کو شریعت سے ماورا جانتے ہیں کہتے ہیں شریعت کے اکام ہم پہ نہیں چلتے نوز ایک بزرگ تھے ان کے پاس ایک بندہ گیا وہ سید تھا وہ اپنی طرف سے یہ کہہ رہا تھا کہ سید جو بھی کرے اسے سب معاف ہے اس نے کہا جی آپ یہ بتائیں جو ہے وہ شریف ہے کدو کیا ہے شریف ہے اگر گٹر میں گر جائے پھر بھی شریف تو ہے اسے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کدو گندا بھی ہو جائے پھر بھی شریف ہے وہ بزرگ بڑے پہنچے ہوئے تھے دانا تھے سمجھتے تھے ان کی باتوں کو وہ کہنے لگے چلو آپ شریف کہہ لو پاک بھی ہے وہ جو ہےٹر میں گرا ہے وہ پاک بھی ہے اس میں پاک تو نہیں ہے انہوں نے کہ پھر تم شریف کیسے کہہ سکتے جو پاک ہی نہ ہو جو پاک ہی نہ ہو اسے شریف کیسے کہہ سکتے ہو آپ تو بھائی یہ عجیب حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ آپ کہیں بھی جاتے تھے نا بازار میں سودا لینے کے لیے تو آپ کے خدام عام کہتے تھے حضور نے بتا دیں میں سید ہوں تو آپ کو سستی شائع مل جائے گی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے نا، میرے نانے کا نام بہت اونچا ہے میں دو ٹکوں کے خاطر اپنے نانے کا نام نہیں بیچنا چاہتا یہ مجھ سے نہیں ہوتا بتائیں بھئی. یہ عجیب لوگوں میں خپت ہے آج جس پیر کے بیٹے کو ہاتھ لگا کے دیکھیں وہ جناب خود کو شریعت سے مابرا جانتا ہے تو کسی نے پوچھے نہ کسی بندے سے یار بچھو وہ چالیس پچاس بچھو نیچے گھوم رہے تھے ٹھوئیں وہ گھوم رہے تھے نیچے اس نے کہا ان میں زہریلا کون سا ہے اس نے کہا تو اس کے دم پہ ہاتھ رکھ تجھے پتہ چل جائے گا کون سا زہریلا چار پانچ کے ہاتھ رکھ لے ساری سمجھ آ جائے گی تجھے تو جس کو بھی ہاتھ رکھے وہ آگے سے اس کا حال یہی ہوتا ہے تو یہ یہود و نصارہ کا حال یہی تھا وہ بھی اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لاڈلے اور پیارے ہیں تو ہمیں تو بھائی کوئی پکڑنی ہوگی جیسے آج ہمارے ہاں پورا سال بدماشیاں کرنے کے بعد نا جی ربی الاول میں ایک دیگ چاول کی پکا کے نا بریانی کی اور ایک کو لپاڑا سا مولوی بلا کے مولوی اسے جنت کے دروازے میں داخل کر کے تال لگا کے خود پیسے لے کے وہاں سے چل جاتا ہے ہوتا یا نہیں ہوتا وہ بندہ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو نامورات جنتی سمجھ رہا ہوتا ہے کہتے جی آپ میرے کو کون نکال سکتا ہے جنت سے ہیں اور اوپر سے شاعر ایسے بدماش ہیں انہیں شعر لگ دیے ایک بندہ شاعر شعر شا شا شا شا شا پڑھنے لگا کہتا جنت میرے باپ آدم کی ہے میں تو ایسے بڑ بڑھ جاؤں گا میں نے کہا بابا جی خود زمین پہ تشریف لائے تو کیسے بڑ بڑھ جائے گا بھائی بتا, بتا وہ یہاں کر یار کیسی باتیں, باتیں, باتیں کرتے ہیں تم وہاں جانا بات کس نے ہے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سا مبارکہ میں یہ صاحب زادی کا ضوم رکھنے والے لوگ جو نا ان کے تبارک و تعالیٰ نے کل کھول دی ہے ہاں رفت بارگ و تعالیٰ نے ان کے پول کھول دیے بلکہ واضح کر دیا رب تبارک و تعالی نے کہ اللہ کے ہاں جو ہے نا صاحب زادگی کام آئے گی ایک بہت بڑے صوفی بزرگ تھے ہمارے وہ ایک جگہ گئے تو وہاں دیکھا پیر صاحب کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے اور باقی سارے لوگ آج جیسے کام کر رہے ہیں وہ بیٹھے ہوئے صاف زیادہ تو نہیں کہیں انہوں نے کہا صاف زیادہ ہے انہوں نے کہا جو ایک بار صاف زیادہ بن جائے انسان نہیں بنتا ہاں جو ایک بار صاف زیادہ بن جائے پھر انسان ہے نہیں بنتا صاف زیادہ ایسا بڑا بہت ہے جی یہاں ہمارے بھی کوئی دوست ہیں مولوی بیچارے وہ بھی اپنے آپ کو صاف زیادہ کہتے ہیں میں نے کہا یار وہ دکھاؤ تو صحیح جس کے تم زیادہ ہو مجھے تو کچھ اور زیادہ ہی لگتے ہو تم تمہارا جو لچھن ہے پیزا بھی کھا کے اس کے بھی موبائل پر پیزا کھا کے وہ لگا رہے ہیں جناب سٹیٹس پہ لگا رہے ہیں اور فیس بک پہ لگا رہے ہیں پیزا کھا رہے ہیں میں نے کہا تمہیں حیا ہے کریم کا علی اسلام تو یہ فرماتے ہیں گھر میں کوئی چیز کھاؤ تو تم زیادہ لے کر آؤ اپنے بچوں کے لیے بھی اور ہمسائے کے بچوں کے لیے بھی فرمایا کہ اگر تم ہمسائے کے بچوں کے لیے نہیں لا سکتے تو پھر اپنے بچوں کو چھپا کے کھلاؤ کہ یہ نہ ہو کہ وہ دیکھیں اور ان کا دل پسیج جائے ماں باپ اس کے غریب ہوں وہ نہ لے کے دے سکے ان کو پھر یہاں یہ حکم ہو کے تو تمہارا بچہ بھی بیٹھا ہے ساتھ یتیم بچہ بھی بیٹھا ہے تو تم اس یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے کو اٹھا کے اس کا منہ نہ چومو اس کے دل پہ کیا گزرے گی کہ میرا بھی ابا ہوتا تو مجھے بھی پیار کرتا ہے اسلام تو اتنا لوگوں کے دل رکھنے کے لیے اتنے احکامات جاری کرتا ہے تو پھر تمہاری حرکتیں کیا ہیں یار بتائیں تم کیا کہتے پھر تو مولوی ہو کر اپنے آپ کو عالم کر لچھن اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ دیں گی توفی قطع فرمائے وہ کیا, کیا؟ چودھری ہوٹل پہ پرانی پر باسی بریانی کے آرڈر دے کے نہ وہ بھی تصویریں شیئر کر رہے ہوتے ہیں مزم جب روٹی کھاتے ہوئے فرانشا کرتے ہوئے میں نے کہا ایک ہی مقام رہ گیا تمہارا خیال کرنا کہیں وہی وہ شیئر نہ کر دینا بھولے سے کہ نہیں ایک مقام سب کو پتہ ہے اچھا جی اللہ تبارک و تعالی نے ارشا فرمایا ان الدین ہادابین یہ ذہن میں یہ آئے مبارکا باسٹھ جو ہے نا اس آئے مبار کے متعلق مجھے کئی سارے لبرل لوگوں نے مجھے سوال کیا اور کئی سارے لوگ اپنے مسلمان جو بھولے بالے ہوتے ہیں وہ بھی گھبرا کے آ کے پوچھتے ہیں ہاں جی اللہ تعالیٰ نے تو یہاں فرمایا ہے یہ آئے مبار پہلے تریمہ سنیں پھر میں یہ تقریر کرتا ہوں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پوجا کرنے والے مشرق ہیں کہ یہ لوگ سارے منآمن جو ایمان لایا اللہ پر اور راقا کے دن پر وہ عامل سالن اور اچھے عمل کیے فالا رب تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں فلاں خوف انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا غم نہیں, کوئی خوف محمد نہیں محمد ہوگا, محمد ہوگا محمد اب یہ بار کا پڑھ کے یہ جو بے دین ہیں یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ اللہ نے ارشا فرمایا کہ مومن ایمان والے اور یہودی اور نصارا اور ستاروں کی پوجا کرنے والے سابی یہ چاروں جو ہیں یہ جنت جائیں گے نیک عمل کریں تو یہ جنت جائیں گے لا خوف انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا یہ سوال اشکال پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں مطلب ان کا یہ نہیں ہوتا کہ انہیں جنتی ثابت کریں مطلب ان کا یہ ہوتا ہے کہ اسلام کو بے بکت ثابت کر دیا جائے اسلام کو غیر اہم ثابت کر دیا جائے کہ مانو نہ مانو جب یہودی جنت, جنت جا رہا ہے نصارا جنت جا رہے ہیں اور ستاروں کی پوجا کرنے والے مشرق جنت جا رہے ہیں تو پھر کچھ بھی بن جاؤ آپ کچھ بھی بن جاؤ تو میں نے آج صبح جب یہ مبارکہ آئی تو میں نے کہا کہ اس پر آج تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ گفتگو کر دی جائے تاکہ جو ہے نا ان لوگوں کا یہ اشکال جو ہے بلکہ یہ ان لوگوں کی قرآن کے اندر جو تحریف ہے اس کی صفائی کر دی جائے تو سب سے پہلی بات جو ہے نا وہ یہ ہے ان الدینہ آمن سے مراد وہ لوگ ہیں جو منافق ہیں کون ہیں؟ منافق, منافق, منافق, منافق, منافق ہیں منافق رسول اللہ علیہ السلام کے مبارک میں جو منافق تھے یہاں وہ مراد ہیں کہ منافقوں کو کہا جا رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو زبانی کلامی ایمان لائے ہیں کیا کیا انہوں نے صرف زبانی ایمان لائے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم تو بھی ایمان لائے ہیں اور اللہ تعالی نے لا تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں بلکہ تم یہ کہو ہم اسلام لائے ہیں ایمان تو ہوتا ہے دل سے اسلام تم جو لائے ہو نا وہ تو ظاہری طور پر نماز پڑھ رہے ہو ساتھ روزہ رکھ رہے ہو زکات دے رہے ہو یہ تو لوگوں کے سامنے کر رہے ہو یہ تو اسلام ہے یہ احکامات مان رہے ہو تم ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا ٹھیک ہے نا جی یہ انہیں کہا جا رہا ہے جو منافقین ہیں کون ہے مراد یہاں پہ منافقین جو زبانی ایمان لاتے ہیں انہیں کہا جا رہا ہے انہیں کہ تم بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہو یہ والے مومن, مومن جو زبانی مومن ہے کون سے مومن مراد ہیں جو زبانی مومن ہے اپنے آپ کو زبان سے مومن کہتے ہیں وہ مومن نہیں اچھا جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا جو معنی یہاں بنتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر تفریق کی جا رہی ہے یہاں پھر آپ سے مراد مومن ہی ہوں گے کون ہوں, ہوں گے مراد, مراد, مومن, مومن, مراد ہوں گے. مومن ہی مراد ہوں گے لیکن حقیقت کے اندر یہاں پہ یہ واضح کیا جا رہا ہے جیسے وہ اپنے آپ کو پکڑ تھکٹ جنتی کہتے تھے کہتے میں یہودی تو ساتھ مل تو میں کہتے ہیں میں یہودیوں کے ساتھ مل گیا تو میں جنتی نسارا کہتے میں نسارا کے ساتھ مل گیا تو میں جنتی اس طرح سابی کہتے ہیں ہم اپنی جماعت کے ساتھ مل گئے تو ہم بنا بخشے ہوئے ہمیں کوئی پکڑنی ہوگی دھکڑنی ہوگی ہماری تو ربت بار کہ ممنو ایمان والوں کوئی بندہ تم میں سے یہ گمان ہی نہ کرے جس طرح یہودی کرتے ہیں نسارا کرتے ہیں مجوسی کرتے ہیں ستارہ پرست کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مل گئے تو ہم بخشے ہوئے تو میں تم بھی یہ گمان نہ کرو جب تک تمہارے امال ایک نہ ہوں جب تک تم رسول اللہ صاحب پر ایمان تمہارا پختہ نہ ہو جائے یعنی یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کسی گروہ کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو بخشے ہو نہ سمجھو تم یہ نہ اپنے آپ کو یقین کر لو تو میں تو بخشے ہوا ہوں کیونکہ گروہ کے ساتھ مل گیا جیسے آج کل ہمارے لوگ کرتے ہیں یہ حالانکہ امید رکھنے کا حکم ہے ہمیں امید رب کی بارگاہ سے بھی امید رکھنے کا حکم ہے یقین نہیں کہ میں تو بخشے ہوا ہوں امید رکھنی ہے کہ مالک بخشے گا یہ امید رکھنی ہے کہ مالک کے بخشے گا اچھا رب تالا کی بارگاہ سے امید رکھنی ہے اور ان پیروں پر یقین کر لی ہے. رب نے فرمایا کہ میرے بارے میں امید رکھنی ہے تم نے کہ مولا بخشے گا. اور یہ کیونکہ ایمان جو ہے نا خوف اور امید کے ماں بہن ہے خوف بھی اور امید بھی ہو امید کا ہے یہ نہیں کہا کہ یقین جب بندہ کر لے کہ میں تو بخشے ہوا ہوں تو پھر نیک نیکمال کہاں کرے گا بھائی کرے گا کبھی نہیں کرے گا اچھا جن صحابہ کو رب نے یقین دلایا تھا تم بخشے ہوئے ہو ان کے امال میں ذرا برابر فرق نہیں ہے بلکہ نیک مال ان کے بڑھ گئے تھے جنہیں رب نے یہ فرمایا اے اماش ہے تم جو چاہو مرضی کرو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا کوئی گناہ نقصان نہیں دے گا انہوں نے کیا کیا ہے ان کی نیکیاں بڑھ گئی انہوں نے کہا کہ مالک راضی ہو گیا ہے کہیں یہ نہ کوئی ایسا کام ہو مالک نے راضی نہ ہو جائے اور یہاں پیر پر یقین ہے کہتے ہیں ہم تو فلانے کے مرید ہیں ہم تو بخشے ہوئے قادری بخشے ہوا ہوتا ہے یہ بھی پیروں نے دماغ خراب کر دیا لوگوں کا میں نے قادری سارے بخشے ہوئے ہیں تو بیچارہ تیر قادری نے کیا نقصان کیا تمہارا پھر تم تو صرف قادری ہو تو تہر بھی ساتھ ہے کہ نہیں عجیب ہیں بھی ربت بار کو تعالیٰ نے یہاں پر ایک گروہ کے ساتھ ملنے والے لوگوں کا جو نظریہ خراب ہوتا ہے کہ میں یہودی ہو گیا ہوں تو میں بخش ہوا ہوں سرارا ہو گیا ہوں تو بخشے ہوا ہوں رب نے کہ اپنے مومن ایمان لائے ہو تم کلمہ پڑھ لیا ہے تو اتنی بات سے تم یہ نہ کہ ہم بخشے ہوئے نہ بنو میں مومن بنے ہوں تو پھر مومن آمن بلّہ پھر ایمان لاؤ اللہ پر جیسے ایمان لانے کا حق ہے جیسے ایمان لانے کا حق ہے, حق ہے،, ایمان, کا حق ہے، ایمان لاؤ ویسے تم یہ جی دو باتیں ہو گئیں یہاں پر یہ ذہن میں رکھنے والی ہیں لوگ جو ہیں بہت زیادہ خراب کرتے ہیں اہل ایمان کو آج کل فتنے کا دورہ ہے پرانے کریم میں لوگ شک پھیلا رہے ہیں لوگوں کو لوگوں کے ذہن میں تشویش ڈال رہے ہیں تو اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی باتیں جتنی بھی آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں آپ انہیں اپنے ذہن میں رکھا کریں ٹھیک ہے جی یہ کوئی کافر جنت نہیں جائے گا یہودی اور نصارہ کوئی جنت نہیں جائیں گے جب تک کہ میرے عقل ایسا تو شام کا کلمانہ پڑھ لیں ٹھیک ہے جی دیکھیں جی یہ ستارہ پرس جو ہے نا یہودی اور نسارا کا تو تعارف ہے آپ کو ستارہ پرس سابی سابی یہ وہ گروہ تھا یہ بہت پرانا ہے آخ علیہ السلام کے زمانے میں تو قرآن آ رہا ہے نا اس وقت تھے ہی تھے ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ان کا بڑا زور تھا ان کے دور میں بڑا زور تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کے مناظرے کا ذکر کیا پما کہ براہ ہی تو سام کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ ستارے یہ چاند یہ سورج یہ سارے میرے خدا ہیں ہاں، سامنے والے جو کہتے تھے چاند سورج تارے سارے یہ خدا, اے خدا, اے خدا, خدا, خدا ہیں اور ان ساتھیوں کا نظریہ یہ تھا رب کو مانتے تھے ایک ایک لیکن, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کا نظام ستاروں کے سپرد کیا ہوا ہے اب یہ ستارے جو ہیں اور سیارے جو ہیں یہی پوری دنیا کے نظام چلاتے ہیں اللہ تبارک و کا کوئی عمل دخل نہیں ہے ذالک اللہ نے فرمایا برمارآ، برمارآ ان میں سے جو بندہ ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور عمل کرے اچھے, اچھے تو اس بندے پر کوئی خوف نہیں ہوگا اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب, رب کے ہاں اس ہاں کا اجر ہے رب کے ہاں یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس کے جواب میں پہلے ویسے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں بہرحال مزید عرض کر دیتا ہوں کئی لوگ احمد کہتے ہیں جی یہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ پر ہی لائے اور آخر پر ہی لائے بس یہ دو ایمانوں کا ذکر ہے تیسری کسی چیز کے ماننے کا ذکر ہی نہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دو چیزیں مان لے وہ تو یہودی مان رہے ہیں یہودی اللہ کو بھی مانتے ہیں اور آخرت کو بھی مانتے ہیں اور نصارہ جو ہیں وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور آخرت کو بھی مانتے ہیں چیزوں کو مانتے ہیں دو چیزوں پر ایمان لانے کا حکم ہے بس بھائی نہیں یہ عقیدہ جو ہے نا عقیدہ اسلام سب سے پہلا سرا کنارہ جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے وہ کیا ہے عقیدہ توحید ہے اور اس کا سب سے آخری کنارہ جو ہے سب سے آخری سرا وہ آخرت ہے وہ کیا ہے آخرت کے آگے کچھ ہے نہیں تو پھر آگے کیا جائے گا عقیدہ آخرت تک آخرت یوم آخرت پر ایمان لانا یہ سب سے آخری عقیدہ ہے اسلام کا تو اللہ تبارک ایک پہلے سرے کو ذکر کیا آخری سرے کو ذکر کیا دو عقید رفتبارک و تعالیٰ نے بیان کر کے ان دونوں کے اندر باقی سب عقائد کو بیان کر دیا تو بھائی یہ زیر میں رہے اچھا جو کہتے نہیں یہ صرف دو عقیدے ماننے کا حکم ہے باقی تیسرا کو عقیدہ نہیں انہیں بندہ پوچھے یہ دو عقیدے آپ کو پتہ کیسے چلے کہ نہیں یہ دو عقیدے قرآن سے پتہ چلے قرآن سے پتہ چلے ہمیں جی اور قرآن ملا ہمیں رسول اللہ سے चीश्था चीश्था قرآن پر بھی ایمان ضروری اور رسول اللہ پر بھی مان ضروری اور رسول اللہ پہنچایا جبریل امین نے تو جبریل پر بھی ایمان ضروری جبریل کے ساتھیوں پر بھی ایمان ضروری تو پھر قرآن پاک میں جو کچھ بھی آیا ہے صرف اسی آیت کو دیکھ کر کے یہ نہیں کسی دو چیزوں پر ایمان لانے کا حکم ہے نا نا قرآن پاک میں جن جن چیزوں کے ایمان کا ذکر ہے نا اللہ تعالی نے خود قرآن ملائقے کا بھی ذکر کیا ملائقے کا بھی ذکر کیا کتابوں کا بھی ذکر کیا باقی ساری چیزوں کا ذکر کیا ایمان مجمل اور مفسل میں جتنی بھی چیزوں کا بیان ہے وہ سارے کا سارا قرآن میں بیان قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ ہے ایمان مفسل اور ایمان مجمل سمجھ نہیں آیا مسئلہ یہ میں آپ کو ایک دنیاوی مثال دیتا ہوں دنیاوی مثال دیتا ہوں بلکہ ہے وہ بھی قرآن کی لیکن چونکہ یہ ہمارے مشاہدے میں وقت جیسے کہتے ہیں اللہ تمہارے کو نے قرآن میں فرمایا رب المشر مغرب وہ مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی رب ہے کوئی بندہ کہ اللہ تعالیٰ تو صرف مشرق اور مغرب کا رب ہے اس نے دو کنارے پیدا کیے ہیں باقی سارے ان کا رب کوئی اور ہے وہ پاگل نہیں ہے بھائی اس نے مشرق اور مغرب دو کیا نام اس کا دو کناروں کا ذکر کیا ہے اس نے سارا کچھ آ گیا جیسے آج ہمارے لڑکے جو ہیں وہ کہتے ہیں آپ کے خاندان میں جتنے بھی لوگ ہیں نا اے ٹو زیڈ اے ٹو زیڈ سارے کے سارے ڈیڈ سارے اب بتائیں یعنی سارے آ جائیں شادی پہ اچھی بات کرتے ہیں چلو خوشی پہ کھانے پینے کی باتیں اچھی لگتی ہیں دل کو سارے شادی پہ آ جائیں اب بتائیں بھائی اس نے کہا جی اے ٹو زیڈ اے اور زیڈ دو لفظ بولے اس نے دو الفابٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اسے دو حرف بولے اس نے یہ اے ٹو زیڈ بس اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے دو بندے آئیں گے وہ کہیے ہمارے گھر میں تو نہ کوئی نام کا بندہ ہے نہ کوئی نام کا بندہ ہے تو اب پھر کیا کریں احمق اور پاگل ہی ہوگا نا کوئی ایسی آڑ کے کھڑا ہو جائے ایسی آڑ کے بیٹھ رہے نہیں نہیں مطلب اس کا یہ ہوگا اس نے دو ایک پہلا ہر بولا ہے ایک آخری بولا ہے ایک پہلا اور ایک آخری بولا ہے تو فرمایا کہ اس کا مطلب یہ کہ سارے کے سارے اس میں آ گئے okay. اسی طرح کر کے رب تبارک و تعالی نے یہاں پر عقائد کے دو سروں اور دو عظیم عقیدوں کا ذکر کر کے باقی سب عقائد کو عقل والا ہوگا تو سارے سمجھ جائے گا پاگل ہوگا تو صرف دو کو لے کے اڑ جائے گا وہ کہ یہ بس دو ہی ہیں اللہ تبارک تعالی نے عرشا فرمایا جی دیکھیں آگے یہ ان کی عجیب حالت بیان ہو رہی ہے بنی سر کی انہوں نے حضرت مو علیہ السلام کو کہا آپ رب کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ اللّہ تعالیٰ کتاب دے ہمیں تو ہم اس پر عمل کریں تو ہم اسی کی مطابق عبادت کیا کریں اللہ, اللہ کیا کریں ذکر فکر کیا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور جب کتاب دینے لگا اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس وقت موس علی السلام کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے ہاں وہ معافی مانگنے کے لیے جب گئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت فرمایا تھا کلام فرماتے ہوئے میں کہ یہ کتاب ہے اور ہر صورت میں تم نے اس پر عمل کرنا ہے اور علیہ السلام جن ستر بندوں کو لے گئے تھے وہ بڑے انتہائی نیک بندے تھے کون سے تھے نیک بندے سے انتہائی پرہیزگار تھے یعنی کہ تصویر ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے نہ ہی چھوٹنے دیتے تھے نہ ہی ٹوٹنے دیتے تھے وہ وہاں سے واپس آئے اپنی قوم کو کہنے لگے وہ کتاب تو مل گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب اللہ نے کیا فرمایا تھا ہر صورت میں تم نے اس پر عمل کرنا ہے جو التجائے کر کے کتاب مانگ رہے تھے مسلسل صاحب کی بارگاہ میں بار بار کہہ رہے تھے کتاب لائیں جی کتاب لائیں کو ہم بھی پڑھیں ہم بھی علم والے ہو جائیں ہمیں بھی کوئی چار علم کی باتیں آ جائیں تو وہ وہی لوگ جو ہیں ستر بندے جو گنے چنے تھے وہ ساتھ گئے تھے رب نے یہ فرمایا کہ ہر صورت میں عمل کرنا ہے واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا ہاں سناؤ کیا بنا تم نے بھی کچھ سنا تھا اس نے کہا سنا تھا اللہ تعالیٰ نے کتاب دے رہا ہوں اور دل کرے تو عمل کر لینا نہ کرے تو نہ کرنا یہ وہ لوگ تھے اللہ رہا فرمائے جو معافی مانگنے کے وہ تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اور ایسے جناب گڑھ کرنے والے تھے واپس آگے انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے چاہو تو عمل کرلو چاہو تو چھوڑ دو کوئی ضرورت نہیں ہے این پر عمل کرنے کے کوئی زبردستی نہیں ہے کوئی زور نہیں ہے یار اب بتائیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کے ستر بندے کیسے کہہ ہیں آج بھی اگر میرے ملک کا نوجوان یا ٹی وی پر بیٹھی خاتون یہ کہے کہ جناب یہ اسلام کے حکامت میرا ذاتی میٹر ہے مانوں نہ مانوں عمل کروں نہ کروں اسلام میں کوئی پکڑ نہیں ہے اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے لاق راہ فدین کہہ کہ کے کہے جی کہ اسلام کو ماننا نہ ماننا عمل کرنا نہ کرنا یہ اپنی مرضی کی بات ہے رفتار نے انسان پر چھوڑ دیا مان یا نہ مان تو بتائیں جی وہ یہودی اور یہ والا یہودی کو فرق ہے لیکن وہ پھر بھی <سلام> چلو خرابی کر کے بعد میں سدھر گیا تھا یہ دنیا سدھر یہ دنیا نے سدھر کیسے بدماش ہیں لوگ میں آگے سی آئے مبارکہ میں یہ بات کھولتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے اچھا جب اچھا پوری قوم نے جب دیکھا نا جی اس کے احکامات کو پڑھا وہ بنسبت ہماری شریعت کے احکامات سخت تھے وہ سارے وہیں پہ ویر گئے سب نے بھیا کو زبان کہا کہا یہ منظور نہیں ہے ہمیں یہ ہمیں <سؤال> <سؤال> منظور نہیں ہے جیسے یہاں کہتے تھے سلیکٹ وزیر منظور نہیں اب وزیر نہیں منظور نہیں بندہ پوچھے دلیل کیا منظور ہے تمہیں وہ ہو یا وہ جو بھی ہو اللہ اکبر علامہ سعد الدین تفتانی بہت بڑے بزرگ گزرے بہت بڑے عالم تھے تو بادشاہ جو نا امیر تیمور بیمار پڑا ہوا ہے یہ آئے تو ان کا نا ساتھ تخت لگتا تھا بہت بڑا یہ وہاں پہ سکون کے ساتھ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو بادشاہ تحمور جو وہ بھی بیٹھے ہوئے ہے اچانک زور سے آن چلی کہیں سے تو اتنا طفان تھا زور سے کہ اس کے محال کے نا کنگرے گرنے لگے نیچے ایٹیں اور پتھر گرنے لگے وہاں جتنے بھی لوگ تھے سارے بادشاہ کے در کے وجہ سے بیٹھے رہے کہیں یہ ہے نا کہ ہم یہ بادشاہ ناراضی ہو جائے, ہو جائے, ہو جائے اب دل ڈر تو ہر بندے کے دل میں کہیے کہ ہمارے اور پتھر آ گرے جیسے پتھر, پتھر گرنے لگے اوپر سے سارے بیٹھے ہیں بادشاہ کے ڈر کی وجہ سے صرف سادی تفت رائے مولو اٹھے اور دوڑ گئے بادشاہ نے کہا آپ کی جان مجھ سے بھی زیادہ قیمتی ہے میں بیٹھا ہوں یہاں میں بادشاہ ہوں اور آپ ایک مولوی اٹھ کے بھاگ گئے ساد الدین تفصیل مولو نے پتا کیا پرمایا پر ابھی مر بھی گیا نا کل کو تیرے جیسے گدھا کوئی اور بیٹھ جائے گا یہاں اگر میں مر گیا نا میرے جیسے تو پیدا سال بعد ہوتا ہے کوئی تیار بھی ہونے لگے تو پچاس سال اسے لگیں گے کتنی بڑی بات ہے میرے جیسے کیونکہ میں عالم ہوں میرے جیسے تیار ہونے میں پچاس سال لگ جائیں گے ایسی جلدی تیار نہیں کوئی تیرے جیسے گدھے اور بھی پھرتے ہیں تو گیا تو کل نہیں ابھی بیٹھے گا کوئی اور تیرے انتظار میں مرنے کے ویٹ کر رہے ہیں سارے ویٹنگ روم میں بیٹھے ہیں تو تو کیسے اللہ نے تمہارے جیسے بہت سلیکٹ ہو یا الیکٹڈ ہو یا پھر کچھ بھی ہو یا انلمیٹڈ ہو کچھ بھی ہو تمہارے جیسے تو بہت انتظار میں یہ جو گیارہ بارہ ٹیمیں پیچھے سارے زور لگا رہی تھی یہ بھی سارے انتظار میں تھے ہے یا نہیں ایسا انتظار میں تھے بلکہ زور لگا رہے تھے اترو اترو اترو اترو کوئی بھی آیا سارے اس کے پیچھے پڑے ہیں اترو اترو ہے یا نہیں کوئی کسی بندے نے پوری کی ہے اللہ تبارک مطالعہ سمجھ آتا یہ کسی کی حیثیت ایسی ہے یہ زلیل کر جاتے بندے کو کسی کھاتے کے نہیں چھوڑتی کریم اکلے سامنے کا دیکھا اور جناب اس کا جو پجاری ہے نا بندہ آکلے سامنے دو بھیڑیے اگر بھیڑوں میں چھوڑ دیے نا اتنا نقصان وہ بھی نہیں کرتے جتنا نقصان دین کا اور ایمان کا یہ لوگ کرتے ہیں جہاں پہ دو بھیڑیے ایسے بگھیاڑ نقصان کرتے ہوں تو جہاں پہ بارہ تیرہ اکٹھے ہو جائیں پوری تحریکوں پوری ہیں جہاں ایسے ایسے لوگ ہوں تو پھر کتنی بربادی کریں گے ایک کل کہہ رہا تھا, کہ امریکہ کو ایک کہہ رہا تھا نو ایک کہا نہیں نوٹ جو ہے نا وہ بیانیہ پاکستان میں چل ہی سکتا یہ آپ کے پاکستانی وزیراعظم نے کہا اس نے کہا امریکہ کی مخالفت پاکستان میں نہیں ہو سکتی اس نے کہا ہمارا اتنا عظیم ڈیڈی ہے ہم اس کے بھی مخالف ہو سکتے ہیں بتائیں کیا کیسی باتیں کرتے ہیں ایسی احمق ایسی احمق ہے. احمق یعنی یہاں پر خدا رسول کے قانون کو ناٹ امریکہ نہیں کہہ سکتے, سکتے بارک بارک جس قوم کا بیٹا غرق کرے پھر اس قوم کا حال یہ ہوتا ہے دیکھیں جی رفت بارکار نے ارشاد فرمایا اب انہوں نے جب پوری قوم نے انکار کیا نا کہ ہمیں منظور نہیں ہے یہ کتاب ہمیں ہمیں نہیں چاہیے کتاب پڑھے کام ہے ہم سے عمل نہیں ہوتا اللہ تعالی نے اسی وقت سام کو فرمایا کہ کوہ تور کو اٹھا کے نا ان کے اوپر کر دو اور ان کے اوپر پتہ کتنا ہوا صرف انسان کے قد جتنا بالکل سروں کے اوپر آ گیا تھا پہاڑ کوہ تور پوری قوم کے اوپر اس طرح کر کے اس طرح تان دیا گیا اوپر اللہ تبارک نے فرمایا میں ہاں لیتی ہوں کتاب یہ نہیں کتاب لیتے ہو یا نہیں اس وقت کتاب نہیں لیتے تو جبریل امین علیہ السلام کو حکم تھا کہ ان کو لتاڑ دیا جائے ٹھیک ہے جی اور یہاں پر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں پر پہاڑ اوپر کرنے کا مقصد جو ہے نا ایک یہ بھی تھا حکمت یہ بھی تھی کہ انہیں رب تبارک کو بتا لا قدرت پہ یقین ہو جائے اور موس علیہ السلام کی نبوت پر یقین ہو جائے اس دلیلو یہ رب بھیج رہا ہے اور موس علیہ السلام رب کی طرف سے لا رہے ہیں اپنی طرف سے تھوڑا لا رہے ہیں تم کیوں ایسی حقیں کرتے پھرتے ہو پہاڑ جب اوپر آئے نا جی تو کرو سارے کیا اللہ تعالیٰ کو ایسے سر را کے نا نیچے ایک ماتھا جو ہے نا اس کی ایک جانب نیچے رکھی ہوئی تھی ایک اوپر آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہیں آ تو نہیں رہا یعنی جب موسر کھڑے کہہ رہے ہیں کہ تم سیدا کر دو مان لو رب کو تم پر پہاڑ نہیں گرے گا یعنی ایسی حالت میں یعنی مان کے بھی انہیں رب پہ اعتماد نہیں رہا کہ رب کیا سے گری جائیں بندہ پوچھے تم اوپر دیکھ بھی رہے ہو تو کیا بچ جاؤ گے چھوڑ دے تم پر بچ جاؤ گے تم کیسے پاگل اور مک ہیں اچھا آج تک ان میں سجدہ جو ہے نا وہ ویسے ہی ہے ایسے کرتے ہیں یہ لوگ یہ سر ان کے نے کیا تھا کہ سائدہ کرتے ہیں تو ایک جو ہے نا جانے نیچے رکھتے ہیں دوسری اوپر اٹھائے ہوتے ہیں ایسے یہ حال ہے ان کا یہ عبادت کرتے بھی ہیں تو ایسے صحیح کرتے ہیں آج بھی پورا ماتھا نہیں لگاتے اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ ان کے اوپر کر دیا کہ لیتے ہو یا نہیں تو کئی بے دین لوگ جو ہے نا وہ اعتراض کرتے ہیں ہماری شریعت پر اور اس مسئلے پر بھی اعتراض کرتے ہیں یہ جو زبردستی ٹھوسنے والی بات ہوئی تو بھائی یہ میں پہلے بھی یہ بار با مسئلہ با با کئی بار سمجھا چکا ہوں, ہوں، ایک ہوتا ہے <حسن> اسلام کہتے مرتد کی سزا قتل کیوں کیوں کیوں کیوں کیوں تو اسلامی okay. حکامت زبردستی کیوں منواتے ہو تم کسی کو, کو بات کیوں کہتے ہو زبردستی اسلام پر اسلام تو کہتے نہیں ہے مجبور نہیں کرنا کسی کو بھئی مجبور نہیں کرنا کسی کو یہ حکم ہے اسلام قبول کرنے کے معاملے میں کسی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے پسٹور رکھ کے اس کی گردن پر کرما پڑو وہ نہیں پڑے تو نہ کافر بن کے رہے ہمارے ملک میں کیا بن کے رہے, بن کے رہے؟ کافر بن کے رہے کافر مخالف ہوتا ہے نا اور جو اسلام قبول کرے پھر چھوڑ جائے وہ مرتد ہوتا ہے وہ باغی ہوتا ہو ہوتا ہے ہے کیا ہوتا ہوتا باگی باگی باگی اسلام با جو ہے نا وہ مخالف کو برداشت کر لے گا اختلاف رکھنے والے کو باغی کو برداشت نہیں کرتا یہی حال پوری دنیا کی حکومتوں کا ہے اپنے مخالفین کو تو برداشت کرتے ہیں چلتے رہتے ہیں لیکن باغی کو برداشت جو کھڑا ہو گئے میں مانتا نہیں تمہارے قانون کو بھی چھوڑ نہیں دیں گے تو اسلام جو سزا دیتا ہے نا وہ سزا دیتا ہے مرتاد کو جو باغی ہے سمجھ نہیں ہے مسئلہ اچھا ایک تو یہ مسئلہ ہوا دوسرا مسئلہ یہ کہ زبردستی احکامات بنوانا یہ ایسے ہی ہے بھائی جیسے کوئی عورت باہر جا رہی ہو ایسے کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہ اسے کہہ سکتا چل میرے گھر نہیں, نہیں کہہ سکتا زبردستی؟ نہیں کہہ سکتا وہی بندہ چلا جائے اگر اس کے گھر میں جا کے کہے جی اس کے والدین کو کہ میں آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں وہ رشتہ دے دیں اور وہ خاتون جو ہے وہ بھی جناب قبول کہہ دے کہہ کے مجھے قبول ہے اب بتائیں جی وہ عورت جسے بندہ دیکھ بھی نہیں سکتا تھا دیکھنا بھی گناہ تھا اب اس کے گھر میں آ گئی ہے اب گھر سے باہر جانے لگے گی کیا مرد کو اجازت ہے اسے روکنے کی یا نہیں کیوں اسے کیوں اجازت ہوگی گئی یہ تو زبردستی نہیں ہے زبردستی ہے نا زبردستی نیائے؟ نیائے؟ اس نے کہا یہ زبردستی بھی اب اس کے لیے حلال ایساً ایساً ایساً ہو گئی ہے کیوں کہ کیا اس نے قبول کہہ دیا ہے اس نے کیا کہہ دیا ہے قبول کہہ دیا ہے اسلام بھی اسی طرح کر کے جو بندہ اسلام قبول نہیں کرتا اسلام قبول نہیں کرتا اسے اسلام نہیں اسے اسلام مجبور نہیں کرتا کہتے ضرور ہے قبول کر اسلام کو لیکن مجبور نہیں کرتا دھکے کے ساتھ اسلام کسی کو اپنے اسلام لانے سے نہیں تھوپتا ہاں اسلام قبول کر لے بندہ تو پھر اسلام کے حکامات کو ماننا ہر بندے پر ضروری ہو جاتا ہے پھر حاکم پر لازم آ کے ڈنڈے کے زور پر نہیں انہیں منوائے یہ بنی سلیم کے لوگوں کی نا طبیعت ہو گئی تھی یعنی فیرونیوں فیرونیوں کے پاس, پاس تھے تو کام کرتے کرتے تھک جاتے بیٹھتے تو وہ ڈنڈے تھے مزاج ہو گیا تھا ان کا ڈنڈے کھانے کا جیسے گدھا نہیں ہوتا گدھا جو ہے وہ کمہار کے پاس ہوگا چالیس گدھے ایک بندے کمہار کے پاس وہ جناب گدھے سارے لائن سے کھڑے ہوں گے وہ اینٹیں دے گئے گدھے پر گدھا خود بخود آگے چلا جائے گا کمہار کے اس طرح کہنے سے پہلے چلتا بھی نہیں گدھا اتنا دن ہے وہ سائڈ پہ جائے گا دوسرا گدھا خود میں خود جائے گا اس گا چالیس گدھے جب سارے لوڈ ہو جائیں گے تو پھر جناب وہ سب کو کہے گا اشارہ دے گا سارے چل پڑیں گے گدھے ہے یا نہیں ایک مرتبہ جگہ دکھائے گا اس جگہ پر دوبارہ آئے گا پھر جائے گا پھر جائے گا پھر آئے گا ایسے ہے یا نہیں اگر وہ ہی گدھا گلی میں آ جائے تو بتائیں کسی کی بات سنے گا وہ تو ڈنگے اٹھا اٹھا ادھر جائے گا ادھر جائے گا حال یہی ہوتا ہے ہر جانب تو بنی اسرائیل ان کا حال بھی کچھ اسی طرح کا وہ بھی ڈنڈے کے ساتھ چلنے والے تھے ڈنڈا ان کے سر پر ہے تو مان رہے ہیں ڈنڈا جیسے ہٹا تو پھر جناب ان کی بوہیاں حرکتیں ہو گئی اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک میں کیا ارشاد فرمایا جی دیکھیں وایذ اخذنا بی صادقکم میں جب ہم نے تم سے آد لیا تھا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُتْتُور اور ہم نے تم پر کوہِ تُورِ اٹھا لیا تھا تمہارے اوپر کر دیا تھا خُزُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّة ہم نے کہا کہ یہ کتاب تم طاقت کے ساتھ پکڑو بڑی پوری مضبوطی کے ساتھ اسے پکڑو تھامو اسے وَذْكُرُو مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون اور تم یاد کرو جو کچھ اس میں ہے ہیں۔ لال لگم تک تکون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ تاکہ تم پرہیزگار پر بن جاؤ اللہ تمہارے کو تعالی نے فرمایا سمت ولیتم من بعد ذالکہ میں کہ تم اس کے بعد بھی پھر گئے اس کے بعد بھی پھر گئے مطلب کیا ہے کتاب تو انہوں نے لے لی زبردستی پہلے پھر گئے پہاڑ اوپر آیا کتاب لے لی اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر پھر گئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فض اللہ علیکم و رحمت اگر اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اس وقت اس یہ اخر السام کے دور کی بات ہو رہی ہے۔ میں اللہ تعالی کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اللہ تبارک و تعالی امام الانبیاء کو نہ بھیجتا اس وقت۔ ہیں لکنتم من الخاسرین تم گھاٹے والا ہی رہتے۔ آج اللہ تعالی نے تم پر فضل فرمایا اپنی رحمت فرمائی ہے۔ اس نے نبی اخر زمان کو بھیج دیا ہے۔ جاؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ۔ پچھلے سارے گناہ تمہارے maaf کر دیا۔ یا داغ تمہارے دھل جائیں گے سارے کے جی یہ زین میرے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے مراد امام الانبیاء علیہ کی ذات ہے حضور کی ذات ہے اللہ تمارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں یہ انہیں کہا گیا تھا کہ تم نے ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا ہفتے والے دن شکار ہفتے والے دن صرف عبادت کر رہی ہے میری بس دیکھیں جی پورا دن انہیں کام کرنے کی اجازت نہیں تھی ہمارے ہاں صرف ایک گھنٹہ کام روکنے کی ضرورت ہے جمعے کے وقت ہم وہ بھی نہیں روکتے جس طرح وہ انہوں نے کیا تھا نا یہودی نے ایک آنکھ اوپر کی ہوئی تھی نیچے کی ہوئی تھی اس طرح کر کے یہ دکان والے بھی ایک آنکھ مسجد کی طرف رکھتے ہیں ایک دکان کی طرف رکھتے ہیں میرا کسی خاص بندے کی طرف اشارہ نہیں ہے کوئی بندہ کسی کو دیکھنے لگے یہ میں مطلع کہہ کہ رہا ہوں سب کی حالت یہی ہو چکی ہے کہ وہ ایک آنکھ دکان کی طرف رکھتے ہیں ایک دیکھتے ہیں مولوی صاحب خطبہ میں ختم تو نہیں کر لے گی خطبہ جیسے ختم ہوا دوڑ کے جناب شٹر نیچے اور بس سے دخل ہوگا نہیں بھیا ایک گھنٹہ بھی نہیں نکلتا یار آپ اے ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کون سی ایسی مصیبت والی بات ہے تو ربت بار کو منع کیا تھا میں کہ جمعے والے ہفتے والے دن تمہیں شکار نہیں کرنا تو وہ کیا کرتے تھے جمعے والے دن بڑے بڑے گڑھے کھود لیتے تھے جمعے والے دن گڑھے کھود لیتے اور ہفتے والے دن جو ہے اس کا راستہ بنا دیتے مچھلی ساری اس میں آ جاتی جب تو پانی بند کر دیتے وہاں سے مچھلی ساری وہاں قید کر لیتے اعتبار والے دن پکڑ لیتے یہ عمر رب رفتالی کے حکم کی نافرمانی ستر سال کی ہے کتنے سال ستر سال داؤد علیہ السلام نے فرمایا یہ تم کون سے نے وہاں علی انہیں قید گھر لیا ہے اب وہاں سے اٹھاؤ یا باؤس میں اٹھاؤ یا بعد میں اٹھاؤ نہ فرمانی تم نے کر لی ربت بارک وطالعہ کے حکم کی تو رب بارک و تعالیٰ نے ان پر داؤد علیہ صاحب نے لانت بھیجی ان پر کیا, کیا جب انہوں نے نہ مانا انہوں نے کہا نہیں جی یہ ٹھیک ہے یہ ہے وہ ہے سامنے لانت کی ان پر اللہ تبارک و تعالی نے رات کے وقت وہ سوئے تھے اللہ تعالی نے ان کے مردوں کو جوانوں کو بندر بنا دیا اور ان کی عورتوں کو بندریہ بنا دیا اور ان کے بوڑھ جو تھے سب کو خنزیر بنا دیا رب تبارک و تعالی صاحب مبارکہ میں فرمایا دیکھیں والا سب تھے اور تمہیں یقین ہے تم میں سے جن لوگوں نے جو لوگ حد سے بڑے ہفتے کے دن کے معاملے میں تو فخم تو ہم نے انہیں کہا تھا ہم نے انہیں کہا کہ تم زلیل بندر بن جاؤ تم کیا بن جاؤ زلیل بندر بن جاؤ وہ بندر بن, وہ بندر بن گئے تین دن تک روتے چلاتے چیختے رہے بندر بن گئے ان کی شکل ساری بندروں والی بن گئی لیکن اس وقت بھی ان کی ہوش و حواس ٹھیک تھے کو سے یہ حرکت نہ کرو تو سارے کہتے تھے اور ان کی بولنے کی طاقت بھی چھن گئی تھی بول بھی نہیں سکتے انسان وہ چیختے چلاتے تھے بس اور کوئی آواز نہیں آتی تھی کیا کو شاہ جی دیکھیں فجا اللہ نقال علی مابنہ وما ماں خلفہ میں ہم نے اس واقعے کو انہیں خنزیر بندر بنا کر ہم نے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا اس دور کے لوگوں کے لیے وما خلفہا اور قیامت متک آنے والے لوگوں کے لیے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے سب کے لیے ہم نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا وہ ماؤ عزت للمتقین اور پرہیزگاروں کے لیے ہم نے نصیحت بنا دی پرہیزگاروں کے لیے تو یہ زین میرے یہ سال بار کرنے واضح کر دیا قرآن پاک میں جو ایسے واقعات سارے آئیں اس سے ہمیں عبرت بھی پکڑنی ہے اور نصیحت بھی پکڑنی ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق ہے